بعد من بسم اللہ الرحمن ہمیں سیدھا راستہ چلا اح دن شراۃ المستیم کا ہے یاد الله ہمیں سیدھا راستہ چلا اس آیت کا اس سے پہلے والی آیت سے جو تعلق ہے اور اس سے جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا ذکر ہوا اس سے پہلے اور مدد مانگنے کا ذکر ہوا اب اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مدد کس کام میں ہمیں درکار ہے کیونکہ وہیات یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ ہم کن, کن کن کاموں میں تیری مدد چاہتے ہیں تو اب اس دن اسراط میں یہ بیان ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ہمیں جو تیری مدد خاص طور پر اس کام میں چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو یوں تو اللہ رب العزت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کام ہمیں اللہ سے مدد چاہنا چاہیے اور اللہ کی مدد مانگی جائے گی لیکن صراط مستقیم یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے کہ ہمیں جو ہے سیدھے راستے پر چلا اور دوسرا رتھ یہ بھی ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا کہ عبادت کے بعد دعا کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے اور ہر نیک کام کے بعد دعا کرنا چاہیے تو اس طرح سے پہلی آیتوں سے اس کا یہ ربط ہو گیا اور ایک ربط یہ بھی ہے اور اس کا تعلق ناقبل سے یہ بھی ہے کہ ہمیں عبادت پر اس طرح سے قائم و دائم رکھ کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت میں مشغول اور مصروف رہیں یہ نہ ہو کہ کچھ دن عبادت کر لی اور کچھ دن جو ہے وہ چھوڑ دی تو ایسا نہیں عبادت اس طرح سے کریں ہم کہ یہ عبادت ہماری جاری و ساری رہے اس میں استطلال ہو اور اس میں استحکام ہو مستقل طور پر پابندی کے ساتھ ہم عبادت کرتے رہیں تو ہمیں یہ ہے سیدھا راستہ یہ بھی سیدھا راستہ ہے اور یہ کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا یعنی عبادت کے طریقے میں ہمیں اس طریقے پر عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما کہ جو تیری بار گاہ میں وہ عبادت قبول ہو جائے اور وہ عبادت ہماری افراد اور تفریح سے کمی ہو عبادت میں ہماری نہ زیادتی آنے پائے اور عبادت میں ہمارے نہ کمی آنے پائے بلکہ ہماری عبادت جو ہو وہ میانہ ربی کے ساتھ ہو اعتدال کے ساتھ ہو اور اس طرح سے عبادت ہو کہ وہ عبادت منزل مقصود تک جو ہے ہمیں پہنچا دے اور عبادت بغیر ہدایت کے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی تو اس لیے جو ہے عبادت کی راز اور مدد مانگنے کے بعد اب یہ تفصیل بیان ہوئی کہ کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا یعنی اللہ ہماری عبادت میں ہدایت بھی ہو کہ جو منزل مقصود تک ہمیں جو ہے پہنچا دے تو آپ دیکھیں وہ عبادت جس میں ہدایت نہ ہو تو ایسی عبادت کرنے والے بڑے بڑے آبد جو ہے زندید ہو گئے آپ دیکھیں آپ سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار ابلیج تھا اس سے بڑھ کر کسی عبادت کی کتنی عبادت تھی اور کتنے عرصے تک عبادت کرتا رہا لیکن اس کی عبادت ہدایت تک خالی تھی تو زندید ہو گیا ضعین ہو گیا مردود ہو گیا اسی طرح سے ایک شخص برسیسا تھا اسی طرح سے ایک شخص بلعم بن باورا تھا یہ بڑے ایسے درجے کے عابد تھے کہ ان کی نظیر نہیں لیکن چونکہ ان کی عبادت میں ہدایت نہیں تھی اس لیے یہ ایسے مارے گئے اور ایسے جو ہے یہ کی زندگی کہلانے لگی تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس دنت شروع پر ہمیں سیدھا راستہ چلا یا اللہ یعنی ہماری عبادت میں ہدایت جو ہے موجود ہو تو کیونکہ جب ہدایت موجود ہوگی اور عبادت کے ہدایت شامل حال ہوگی تو پھر ایسی عبادت جو ہے ہمیں مقصود تک لے جائے گی اور جو منزل ہے اس وقت ہمیں جو ہے ایسی عبادت پہنچا دے گی ہدایت کے معنی کیا ہے ہدایت کے معنی ہے رہبری کرنا اور لغت میں رہنمائی کرنے کے آتے ہیں اور یا پتہ بتا دینے کے آتے ہیں کسی جگہ کا کسی منزل کا نشان دے دینا پتا دے دینا یہ ہدایت کے معنی آتے اور اصطلاح شاہ میں عبادت کے معنی سراب، سراب کے معنی اور ہدایت کے معنی وہ یہ ہے کہ یعنی اس طرح سے رہنمائی کرنا کہ جہاں وہ شخص اس منزل تک پہنچ جائے تو جب رہبری کے معنی میں ہدایت استعمال ہوتا ہے یا نشان جب پتہ بدلا دینے کے معنی میں جب ہدایت استعمال ہوتا ہے تو عربی میں فائدہ یہ ہے کہ ایسے سیدے کے بعد علا آتا ہے کہ جس میں نشان بدلا دیا اس منزل کا پتہ بدلا دیا تو اس طرح کا جب معنی ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جیسا کہ دوسرے مقام پر جب اس معنی میں رہبری کے معنی میں اور قطع دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے ہدایت تو وہاں الا مثلاً لَتَحْرِي الٰ شراط المستقیم تو یہاں نا الہ ہے اور ہے جیسے کریم کے بارے میں آیا آیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ گویا کہ بندہ یہاں یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ نہ صرف یہ کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دیکھا بلکہ ہمیں سیدھے راستے مستقیم تک پہنچا دے کیوں کہ راستے میں تو بہت سے راستہ مار پھرتے ہیں بہتا پھرتے ہیں اور برترانے والے ہیں تو اس لیے ہم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صرف جو ہے اس راستے کا پتا یا نشان ہی نہ بتا اور سیدھا راستہ ہی نہیں چلا بلکہ ہمیں اس سیدھے راستے تک جو پہنچا دے اور اس مندر تک ہمیں پہنچا دے اور دوسری بات یہاں پر دیکھیے آپ کہ اس دنوں یعنی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ دعا جو ہے وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ مجموعی طور پر سب کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ جب سب کے لیے دعا کی جائے گی تو اس میں کسی ایک کے لیے دعا قبول ہو گئی تو امید ہے کہ سب کی دعا جو ہے بعض میں مقبول ہو جائے اسی لیے درو دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں دروشریف پڑھا جاتا ہے کہ جب اللہ اس دعا کے شروع کو اور اس دعا کے آخر کو قبول فرما لے گا تو امید ہے کہ درمیان کو بھی قبول فرما لے گا تو اس لیے یہاں پر ایک یعنی ہمیں سیدھا ہمیں ہدایت فرما ہم سیدھے راستے کی یعنی ہمیں سیدھا راستہ چلا سرکار دور میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں ہے آپ نے شاید فرمایا کہ ایسی زبان سے دعا کیا کرو کہ جو گناہ نہ ہو جو گناہ نہ کرتی ہو حضرات صحابہ نے سرکار سے عرض کیا رسوملہ کہ ہم ایسی زبان کہاں سے لائیں کہ جو گناہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو کہ یہ زبان تمہارے اپنے حق میں تو گناہگار ہے لیکن دوسرے کے حق میں گناہگار نہیں تو اس لیے اجتماعی طور پر جو ہے دعا کرنا چاہیے تو یہاں پر گویا کہ سب کے لیے جو دعا ہو رہی کہ دعا کرنے والا صرف اپنے لیے جو ہے نہیں انتظار کر رہا ہے اور دعا کی درخواست کر رہا بلکہ سب کے لیے جو ہے دعا کی درخواست کر رہا ہے تو ہمیں سیدھا راست کا چلا یہاں آپ اور فرمائیں گے اور میں دعوت دوں گا کہ یہاں پر توجہ کریں آپ کہ ہر ایک کی جی ہی دعا کرتا ہے تو ہر ایک کے حق میں ہدایت جو ہے اس کا اعتبار ذرا مختلف ہوگا یعنی اگر کافر یہاں پر یہ قرآن کریم کی تلاوت کرے کہ اہ دن المستقیم سیدھے راستے پر چلا تو اس کے حق میں یہ ہدایت کیا ہوگی ایمان ہوگا اور اگر ایک گناہ یہ پڑھتا ہے دن سراۃ المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو اس کے حق میں ہدایت کیا ہوگی تقوی اور اگر ایک متطی اح دن المستقیم پڑھتا ہے تو اس کے حق میں ہدایت کیا ہوگی کمال تقوی کہ تقوی تو اس کو پہلے حاصل ہے جب یہ یہ دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے یعنی ہدایت یہ ہوگی کہ اس کو تقوی کا کمال جو ہے وہ عطا ہو جائے اور جو محبوب بندہ اور مقبول بندہ عہدینسراط المستقیم جب پڑھتا ہے تو اس کے حق میں ہدایت کیا ہوگی اس کے حق میں ہدایت جو ہے وہ قرب الہی ہوگا اور جو مقربین ہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر چکے ہیں اور وہ پہلے سے ان کو اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل ہو گئی ہے تو جب وہ احدین سرات المستی کہیں گے تو وہاں اور جو ہے قرب کا کمال جو ہے ہدایت ہوگی تو غرض یہ کہ یہ ان سب کے حد میں اس طرح سے ہدایت ہو ہدایت تو اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب احدین سرات المستقیم پڑھتے تھے تو کیا وہ گناہ گاہ نہیں بلکہ اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ایک لوہا وہ ہوتا ہے کہ جو آلود ہوتا ہے میلا کچہ ہوتا ہے اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا میل کچے اور اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے لیکن ایک لوہا وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے صاف ستھرا ہوتا ہے اس کو بھی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اس کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے قیمتی پورزا بن کر نکلتا ہے اور سونا سونے کو لے لیں آپ سونا جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے کیا بنتا ہے اس سے زیور تو وہ زیور بن کر جناب محبوب کے گلے کا ہار بن جاتا ہے تو ہر ایک کے حق میں بلا تشمی تمشیر اس طرح یہاں سے یہاں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ نہیں سمجھا جائے گا ماج اللہ آپ کو نہ ڈالتے تو اس لیے وہ ایک دن اثرات مستفی ہیں بادہ گدام بھی میں جو ہے وہ یہ عرض کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے نہیں بلکہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو ہر سات اور ہر آن جو ہے وہ ترقی کی ہے کمال کمال جات میں بلندی کا جو ہر وقت سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں بلن آخر المستقیم ہمیں صراط, راستہ اب صراط المستقیم صراط کے معنی آتے ہیں اصل میں لغت میں یعنی لینے نگل کے نگلنا تو اب مسافر کے لیے راستہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو گویا کہ بو یہ راستہ اس کو نگل لیتا ہے جس طرح سے کھانے والا جو ہے لکمے کو نگل لیتا ہے اور وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس طرح شرح میں سیراپ اس شار عام کو کہتے ہیں کہ جس پر بہت سارے لوگ جو چلتے ہیں اور اپنے مقام کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کو سراپ کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی گلیاں جو ہوتی ہیں جن میں ایک آدم آدمی کبھی مشکل سے گزرنا وشوار ہوتا ہے اس کو سراپ نہیں کہا جاتا ہے تو اب چونکہ دعا ہو رہی ہے اجتماعی طور پر اور پیچھے اس سے پہلے جو آیا تھی اس میں بھی نہ بتو ہم عبادت کرتے ہیں ہم مدد مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ چلا تو اس لیے یہاں پر جو ہے سراط لفظ جو ہے استعمال ہوا یعنی ہم طور, ہم طور پر جو ہے ایسے راستے پر کہ جس میں راستے پر چلنا پہلی بات گاہ حاصل ہو اور ہم اس پر مداوت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہے طریق عربی میں راستے کو طریق بھی کہا جاتا ہے سبیل بھی کہا جاتا ہے سراج بھی کہا جاتا ہے لیکن جو تینوں کے معنی تقریباً ایک ملتے جلتے ہی ہیں لیکن یہاں پر ایک نفیس جو ہے وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہ دن نہیں فرمایا دن دن طریقہ نہیں فرمایا بلکہ اہ دن فرمایا تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لفظ سرات کو اس جگہ جسے اور ذکر کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ تاکہ اشارہ ہو جائے کہ جب بندہ یہاں پر اس دن سرات پر پہنچے تو وہ جو ہے پل سرات کی طرف اس کا ذہن چلا جائے اور وہ گویا کہ یعنی یہ دعا کرے کہ اللہ عبادت کی برکت سے ہمیں تو جو ہے ایسا راستہ چلا کہ, ج... آ... کہ سیدھے راستے پر چلا کہ جس سے کل صراط پر چلنا آسان ہو جائے اس لیے سراط کا یہاں پر استعمال ہوا اس کے بعد مستقی مستقبل کے معنی جو میں استقامت استفا ملاتے ہیں سیدھے کے آنے سیدھے کے معنی آتے ہیں تو سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر بہت جلد منزل مقصوب تک جو ہے پہنچا جا سکتا ہے اور سیدھے راستے پر جب چلنے والا چلتا ہے تو بہت جلد اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے برساب ٹیڑھے راستے کی ابو تو ٹیرے راستے پر چلنے سے جو ہے منزل مقصوب تک پہنچنا ہی جو ہے بڑا دشوار ہوتا ہے یا پہنچا ہی نہیں جا سکتا ہے پہنچے گا تو اس میں دیر لگے تو بہرحال بعد ایسے ٹیڑے راستے ہوتے ہیں کہ جہاں جو ہے منزل مقصود تک جو پہنچا جا ہی نہیں سکتا ہے تو سب سے سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ٹیڑا راستہ جو ہے وہ کفر کا راستہ ہے تو اسلام ایک ایسا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے سراج مستقیم سیدھا راستہ اس کے مفہوم میں اور اس کے معنی میں بہت بڑی گنجائش ہے یہ سیدھا راستہ جو ہے صحیح عقیدوں پر بھی ثابت آتا ہے اور صحیح درست اعمال پر بھی جو ہے وہ ثابت آتا ہے اور اچھے اور سیدھے اور صحیح مذہب پر بھی صراط تو مستقیم ثابت آتا ہے اور اس کو یوں سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہر چیز میں تین پہلو ضرور ہوتے ہیں ہر بات میں تین پہلو ضرور ہوتے ہیں ہر عمل میں ہر کام میں تین باتیں جو ضرور جو ہے وہ پائی جاتی کہ افراد یعنی کہ ہر کام میں زیادتی کا پہلو پایا جا سکتا ہے اور تفریح کمی کا پہلو پایا جا سکتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ یعنی نہ اس میں زیادتی نہ اس میں کمی تو ہر کام میں ہر عمل میں ہر کھیل میں یہ تین پہلو جو ہے وہ پائے جا سکتے اور سراج مستقی مذہب اسلام پر یہ صحیح معنوں میں صادق ہوتا ہے اب میں آپ کو بتلاؤں کہ اخراج کہاں کہاں تھی ادیا میں سابقہ میں آپ دیکھیں دین موسوی میں کتنی جو ہے یعنی زیادتی تھی کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا ان کا تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ کر پھینک دے اور اسی طرح سے اگر کوئی چرم ہو جاتا تھا تو اس کی سزا ہو جانے کے بعد پہلے اس کی سزا ہوتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے توبہ قبول ہوتی تھی اور ان کے حق میں عبادت ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہر جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے بلکہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص مقام ہوتا تھا جب تک وہ مخصوص مقام نہ بنانے اس وقت تک وہ اور جگہ عبادت نہیں کر سکتے کسی طرح کی بہت ساری یعنی ان, ان کے دین میں سختیاں تھی تو آپ اس کے برعک صاحب دیکھیں دین اسلام میں کتنی ہیں زیادتی نہیں ہیں کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کے دھونے کے لیے طریقے بتلا دیں کہ اس نے کو ہٹا کر تین مرتبہ جو ہے وہ اس کو دھو لیا جائے ہر مرتبہ جو ہے دھو کر اس کو نچوڑ لیا جائے پھر دھویا جائے پھر نچوڑ لیا جائے پھر دھویا جائے پھر نچوڑ لیا جائے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے یا ب... نجازت ہٹا کر دھو کر برتن میں بالٹی وغیرہ میں ٹب وغیرہ میں کپڑا ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد جو اتنا پانی اس سے بہا دیا جائے کہ وہ پانی اوپر سے بالکل بہ جائے کچھ کسی حد تک یہ بھی پاک ہو جائے گا طرح سے کوئی گنا ہو جائے خدا نخواست کا تو اس کے لیے توبہ کر لی جائے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے ہر پاک جگہ پر نماز پڑھ لی جائے عبادت کر لی جائے تو دیکھیں کتنی آسانی ہے غرض یہ کہ اس طرح کی جو ہے یعنی بیانہ ربی دین اسلام میں پائی جاتی دین اسلام صراط مستقیم ہے تو دین موصفی میں تو ایسی سختیاں تھی اور دین عیسوی عیسوی میں دیکھیں آپ کہ ان کے یہاں جو ہے جناب نزیر بھی ان کے لیے حلال تھا شراب بھی ان کے لیے حلال تھی آپ اور دیکھیں کہ خنزیر اور شراب ہر के سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یعنی صحت کے خراب ہونے کا بھی پہلو ہے صحت بھی خراب ہوتی ہے عقل بھی خراب ہوتی ہے اور کتنی برائیاں جو ہیں ان چیزوں سے جنم لیتی ہیں دین اقلاح میں خنزیر اور شراب کو حرام قرار دیا تو یہ تفریق تھی دین موسبی میں اخراط تھا اور دین عیصوی میں تفریق تھی دین اسلام میں اعتدال ہے میانہ روی ہے تو یہ سراط مستقیم ہے دین اسلام اور عقیدے کے بارے میں اگر آپ آئیں تو آپ دیکھیں کہ مذہب ہب اہل سنت والجماعت پر سراط مستقیم ثابت آتا ہے یہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں جو نظریات ہیں جو تصورات ہیں وہ بالکل سراط مستقیم کے عین مطابق ہے نہ اہل سنت کے عقیدوں میں زیادتی ہے اور نہ ہی کمی ہے بلکہ بالکل اعتراض ہے کیسے اب میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک فرطہ ہوا ہے یا بھی شاید ہوگا اس اس فرقے کو فرطۂ جبریہ کہا جاتا ہے جبریہ کہ انسان کو بالکل پتھر کی مانند مانتا ہے یہ فرقہ اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک پتھر ہے بالکل مضبوط اس میں کوئی اختیار نہیں اور اس میں کوئی جو ہے تصرف کرنے کا جو وہ مزاج نہیں تو انسان بالکل ایسے ہی ہے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی اس کے اندر اخراط پائی جا رہی ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک فردہ جسے خارجی کہا جاتا ہے اس فردے نے جو ہے جناب جو ہے وہ اہل بیت کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کا کیا مقام ہے اہل بیت کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی کی مانی اور یہ تو خارجی ٹولہ ہوا کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ راخیوں کو آپ دیکھیں تو راغیوں نے صحابہ احترام کو چھوڑ دیا اور صحابۂ احترام کی کیا حیثیت ہے صحابۂ کرام کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصحاب کن نجوم میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں تو اسی طرح سے اور بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یعنی افراد اور تفریح سے کام کیا اب آپ اہل سنت و کے عقائد و نظریات کو دیکھیں تو ہم اہل سنت الحمدللہ بالکل اعتداد پر ہیں ہمارے معمولات ہمارے عقائد ہمارے اخبار ہمارے اعمال بالکل سراط مستقیم کے مطابق ہیں کہ ہم نے انسان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کہ انسان پتھر کی طرح مجبور نہیں ہے پتھر کی مانی نہیں ہے بلکہ انسان مخلوق ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے تو اپنے خلق میں اس کی شان یہ ہے اپنی تخلیق میں اس کا مقام یہ ہے لیکن جہاں تک اس کے افعال و کردار کا تعلق ہے تو جتنے بھی افعال اور جتنے بھی کام وہ کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے مجبور محض نہیں ہے بلکہ اپنی سوچ وچار سے اور اپنے اپنی سمجھ سے اور اپنی عقل سے اور اپنے ہوش و حواص سے وہ کام کرتا ہے لہذا پتھر کی طرح کہتے ہیں کہ نہیں مجبور ہوا اور ہم ایک طرف اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو دوسری طرف ہم صحابۂ سلام کو بھی مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان دونوں جو ہے وہ ہستیوں کا غلام تصور کرتے ہیں اور ہم ان کو دین کا ستون مانتے ہیں تو جس جی طرح کشتی کے لیے جناب اب تو جو ہے یہ سائنسی دور ہے اس نے تو جو ہے جناب لائٹ ہر لائٹ پیلی لائٹ سرخ لائٹ یہ چیزیں ہو گئی سگنل ایجاد ہو گئے کے لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مقام کو جو ہے سمجھایا تھا تو اس اس دور کے حوالے سے سمجھایا تھا کہ جس طرح سے کہ کشتی رات میں چل رہی ہوتی ہے تو ملح کشتی چلانے والا ناخدا جو ہے جناب ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی سمت متعین کر لیتا ہے اپنی منفل کو سمجھ لیتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے نہ صرف کشتی کے بغیر جو ہے وہ ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے ہم جہاں کشتی میں بیٹھ کر ہیں ہم ستاروں کے راہ ہم ستاروں کو دیکھے بغیر جو منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے لہٰذا ہم دونوں ہی کو مانتے ہیں اور دونوں ہی کے ہم جو ہے معطلف اور خائل ہیں اور دونوں کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں دیکھیں نہ افراد ہے اور نہ ہی جو ہے وہ تفریح ہے بلکہ اعتداد ہے اسی طرح سے اور بہت سی باتیں بہرحال اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے تو بہرحال سراط مستقیم میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ اعمال اور معمولات اور تصورات سب پر جو ہے یہ صادق آتا ہے تو لہذا ہم اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اس المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا یعنی ہمیں اس پر قائم اور کائم رکھ اسی لیے دیکھیے نے اپنی کتاب میں کی کتاب میں ایک عنوان ہی جو ہے قائم کیا ہے کہ جس میں, میں میاں ربی, ربی اس عنوان سے اپنی حدیث کی کتابوں میں عنوان قائم کیا ہے اور مضمون بیان فرمایا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف انسان کو ایک دن ایسا ہو جانا چاہیے کہ جناب نفل پڑھتے رہے نوافل جی میں جو ہے جناب اوقات کرتا رہے اب اگر ایسا ہوگا تو جناب رشتے داروں کے بھی حقوق جو ہے وہ ختم ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تجھ پر تیری آنکھ کا بھی حق ہے تیرے رشتے داروں کا بھی حق ہے تیرے مہمان کا بھی حق ہے اور تیرے اہل و عیال کا بھی حق ہے تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے جناب اپنے آپ مصروف رکھتا ہے تو وہ یہ سارے حقوق کہاں سے ادا کرے گا اور دوسری طرف ایک شخص دنیاوی امور میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے دنیاوی کام کاج میں دھندوں میں اتنا جو ہے وہ جناب مشغول ہو جاتا ہے تو ایسا شخص جو ہے جناب, جناب یادیں یاد سے واپس ہو جاتا ہے تو اس لیے ایسا نہیں چاہیے بلکہ تمام امور اور تمام جو احکامات کو اور سرکار صلی اللہ تعالی کی تمام تعالیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے افعال و اعمال انجام دینے اخلاق اور خلق وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعالیمات کی روشنی میں جو اختیار کیا جائے تو اب جناب کوئی شخص اگر ہر وقت جو ہے جناب غصے میں رہتا ہے تو یہ زیادتی ہے اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس کے احکام کے مطابق جو جناب اس ان کی تعلیمات کے مقابلے میں جو ہے جناب وہ بھی معاملہ نہیں کرتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے اور وہاں سختی کرنا پڑے تو وہاں اللہ کی رضا کے لیے وہاں سختی بھی کی جائے اللہ کی رضا کے لیے وہاں غصہ بھی کی جائے وہاں کیا جائے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت بھی کی جائے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کسی سے دوستی بھی کی جائے گی اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ دشمنی تو یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق تو یہی خل کہل گا یہی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق کے مطابق ہوگا اب اگر وہاں ضرورت ہے غصہ کرنے کی دین کی حمایت کے لیے تو وہاں غصہ نہ کرنا تو یہ بڑی تفریح ہے اپنے اپنی ذات کے لیے تو غصہ دکھانا اور دین کی حمیت کے لیے غصہ نہ دکھانا تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے اپنے, اپنے لئے تو جناب چراغا ہو جائیں اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں جو کیا رکھا ہے ان باتوں میں نہیں نرمی کرنی چاہیے شرا ہو جائے گی فلام ہو جائے گی یہ یہ جو ہے نفرت ہو گیا ہے یہ شیطان کی طرف سے جو ہے یہ بہتابہ ہے نہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں اللہ اور اس کے رسول کے جو باغی ہیں جو گستاخ ہیں بے ادب ہیں ان سے بے دار رہا جائے گا ان سے دوری اختیار کی جائے گی ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے گی تو یہ ہے خود اور یہ ہے جو ہے جناب سراط مستقیم اللہ کے بارک مطالعہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صرات مستقیم پر قائم و جائم رکھے باخل الحمدللہ رب اللہ